فا وسملاسلم سید الرسول و خاط تمل امبیا محمد المصطفی والی وصطفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمير إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليم شوق شوق و وسلام علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ و السلام علیکہ یا سیدی یا, اللہ. و سلام علیکہ یا, سیدی یا حبیب اللہ و وسلام کا یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا يا يا محمد خطریات قادر مطلب جل جل دعا و فریاد ولتا مالک بندہ اینا چیز دے دل دماغ زبان و نگاہ ذہن ہر طرح کی غلطی خفاظ فرماوے صدقہ حبیب لبی محبوب کریم شفی البی شریف لگن والے ذرات مالک مجد ہوں سونا کل میں حق بولنی توفیق گی تو محف اللہ جانو جگر کرنا ہیں کے لاگی پاسے جا جوان اے ملت سرمایا ہوگاہ لگی دی نا اگر انہوں گا چکے چوکے چنابروں دے سامنے جتنا کو وقت اللہ تعالی منظور ہوا جس موضوع سامنے رکھ کے کلام کرنا ان عنوان ہے کہ محبت کی شہ ہے اے بڑی پکیزا جی بڑی سونی جی شہ سی کہ آخ تے چنگی شہ بھی اگر نیچا جی ہاتھی لگ جائے نا گی اور بےکار ہو جاتی مریض نو صحت دینے والی جڑی اگر حکیم دے ہاتھ نہ آئے انجان جان بندے ہاتھ جا بند ہے قبل اس کہ میں اپنے موضوع کی تفصیل کروں قبلہ صاحب انتہائی نا انداز دنال و ایک چھوٹی جی بات واضح خطاب دے حوالے نال کر کے دے مہنگے چلنا تک یہ ربی ہو سانی شریشتہ حضور گوس پاک اللہ تعالی خیر واضح خطاب کے حوالے پیش گل چھوٹی نہیں ہوں بہت بندہ وڈے انسان, انسان جنہوں او اللہ تعالی نے کائنات کے دربے مسلو پی مثال اولیا اولیا اللہ, اللہ تعال اور وخری ش ربانی تعالی آپ نے فرمایا لوگ تصا باز و خطاب سن ہو سیر دی خاطر باز و خطاب تسا سن سنتے سن تقریر بیانات سن دے تسا سیر دی خاطر لذت دی خاطر سرو دی خاطر وقتی چس دی خاطر الفاظ کا دو پیچ ایک طبیعت کے اندر ایک طرح کی فرحت پیدا کرے سرور پیدا کرے سواد پیدا کرے چس پیدا کرے تسا اس حریت ختاب ن سیر والا ایک ماحول ہو فرمایا خبردار میرے مریدوں ہرگیز ہرگیز قدے نہیں تو ساں خطاب انہوں سرور او چس واسطے سہر واسطے وقتی لذت اور طبیعت دے اندر فرحت و سرور واسطے نہ سنے آجے فرمایا 새벽. خطاب ہوندہ ہے علاج واسطے کہلے تو نہیں بول رہے اگر توڑا ارادہ فیلحال بولندہ نہیں ہے یا بعد اچھ بھی بولندہ نہیں ہے پرشانی والی بات نہیں ہے گلتہ ہو جائے گی کہ تُسا نہیں بولنا تو میں پھر تولوں دوبارہ پرشان نہیں گا اگر اے ہے بھی خطاب دیندر تُسا تھوڑا بوتا بول دے رہو گے تو میری جری تھقاوت ہے وہ بھی دور ہو جائے گی تو میں احسن طریقے نال کچھ نہ کچھ گالے سمجھا سکاں گا ادرہ توجہ نال بولو سبحان اللہ دوستو گالوں سمجھو گال بندہ سمجھے نا تھی ایک گال ہی ک حضور غوث الوراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کڈی وڈی گل کی تھی ہے آپ نے فرمایا سیر سرور واسطے خطاب نہیں سنیا جاندہ علاج واسطے خطاب سنیا جاندہ یعنی یہ سنیتنا بیٹھنا کہ الفاظ داداؤں پہ جو اشعار ہو سور ہوئے اصلا سنانگے پھر ساتھی نگاہ دیندر خطاب ہے وگرنہ خطاب نہیں ہے تے پھر سمجھ لو یاد رکھ لو یہ ذہنیت چھوٹی ہے یہ خیال ہلکے ترجے ہے اس دے اندر ہلکا پان ہے اعلی خیال نہیں ہے اعلی خیال دے لوگ اونچے میں یار دے لوگ او خطاب نو سرور چس سواد واسطے نہیں سنو دے او لفظاں دے دعو پیج وال توجہ نہیں رکھدے او سرور وال دھیان نہیں رکھدے او شعراں وال دھیان نہیں رکھدے او اپنے سامنے اپنے اعمال دا نقشہ رکھ دینے انہاں دے سامنے نہ د اعمال نقشہ ہے نقشہ ہوں اور اپنے حبیب نونات کا دلہا بنایا ہے کائنات دلہن ہے اصا اپنے حبیب دی بارگاہ کے اندر محبوب خدا دی بارگاہ پیش ہونا ہے اور دلہن نو جی دیوارگاہ دی پیش کیا جا جمی ختم کر دیتے جی نہیں رکھا جیما سجا کے, کے، لمی نے دنیا کے اندر سن جو ہے آدھے آپ سوار اپنے آپ سجامن واسطے کیوں یہ تروےخ سجنا یاد رکھ لے سوارنا اپنے جسم نو نہیں سوارنا اپنے دل نو ہے سوارنا اپنے دماغ نو ہے سوارنا اپنے امال نو سوارنا اپنے کردار نو ہے سوارنا اپنے نو ہے سوارنا, سوارنا بیٹھے یاد رکھ لوت سور دیا نے سرخیاں پاؤڈر یاد رکھ لا انسان ہے مرد مومن ہے نبی دا غلام ہے اللہ کا بندہ ہے یاد رکھ لو وہ سمردا سرخیاں پوڈرداری غلامی سرکاری ہے آدھا آپ بنا سوار تین آدھے یار کی دلح دی مارگا پیش کرنا ہے تیرے اندر کوئی ایب نہ ہو خدا ویٹے تینو پسند فرما لو گل میری سمجھ رہا ہو نا سونے ہوں ہوں ہوں لہذا علاج واسطے خطاب وا ختاب سواد واسطے خطاب نہیں میری گل تک سمجھ رہا ہو کہ کوئی نہ سمجھ رہا ہے اگلے خطاب واسطے میں جناب برا ذہن دوستو اے گل کر چڈنا گل کوئی بندہ ایک گل کرتا ہے کہ گل کا وزن تو یاد رکھو ایسے بندے اپنی اپنی گل ہے نا اندر وزن اگر یہ آخر جائے گل وزن سور گل جتنی بھی بلند پایا ہو قرآن و حدیث اگر سور دی زیب و زینت نہیں ہوئے گی یاد رکھ و قیمت والا نہیں بھی قدر قیمت والی ریتھی ہو سور دھیان پھر یہ ہے سور دھیان گر سور بھی نہیں رہ ایک شاعر ہے شاعر ایک, شائر اے شائر اے ایک ہے زمانے دے بگڑے حالات اے مرنوا اے مرنوا سامنے رکھ دیا میں جناب لفظر بولنے لگیا جنابروں نے غور نالجن کی کوشش کرنی اگر سمجھ نہ آیا تو پھر میں اس دی تشریح کچھ نہ کچھ وضاحت کر دیا گا شاعر آخد ہے رنگی کو سب نارگی رنگی کو سب رنگی چلتی کو سب گاڑی دودھ جمے تو کھویا ریت جکی بدلی دیکھ کبھی رویا یقین یقین زیادہ افراد انج ہیں جنہ نو اشر سمجھ نہیں آیا رنگی کو نار جانے مالٹا رنگدار ہوں یا بے رنگ بولو تو سی چلتی کو سب چلتی کو سب <مید> چلتی کو سب چل رہی ہے نے گاڑی حالانکہ ات چل رہی کی ہے آخری چلتی کو سب گاڑی کہ چلو اگر پچھلے لفظ نہ بھی سمجھ آ اگلی گل ضرور سمجھ آئے گی دودھ جمے تو کھو یا جمے تو کھویا جمے تو کھویا شاعر آخر یار میں جگہ ریت کن پٹھی ہو گئی غلط ہو گئی ہے جدو جم جا کسی کام کا بن جانا ہے لوگ آخر کھویا کھو خو گیا جد جمو ہے نا ہائے جدو کم کا بن گیا نا کی رکھیا کھویا شاعر آخر ہے ریت جگت کی جگ دی ریت جگت کی بدلی دیکھ کبھی شاعر نا ہے ریت جگت کی بدلی دیکھا رویا ریتل بندے ہے اللہ دا خوراکی دا دا فرمان جہاں مسلمانوں عزت کے ایڈوانس سے آیا خوب کی دی نگاہ دی وہ بےخترا ہو گیا اور قافر دی تعلیم اگریز مسلمانوں آزمت دیا سر فلند دی یا تو اتار کے دے, دے, دے اندر سٹن والی تھی قدر والی بن گئی ریت جگت کی بدلی دیکھ کبھی رویاکمت میری سمجھی ہے نا ہرگز ہرگز ہر جس, جس واسطے جس نہیں بلکہ, بلکہ علاج بلکہ واسطے سننا چاہتا ہے, ہے, ہے تاکہ اندر دیا, دیا کمیاں دور بلکہ ہون بلکہ اور بلکہ بلکہ اور امت مسلمہ جیڑی اپنا رابطہ, رابطہ اپنا تعلق امد خضرات قد چکی ہے دوبارہ پھر تعلق قائم ہو جائے انہوں نے دل کی مانگ سمجھ بیٹھ کہ سڈے واسطے سرور و سواد لذت اور فرحت کا سامان نٹ د خلیج اندر نہیں شراب کے اندر نہیں چنا کے اندر نہیں پتکاری دے اندر نہیں، خیر ماہرم عورتوں کے چمکتے چہرے وی اگر عزت ہے سواد ہے سرور ہے, سرور ہے، عظمت ہے اس چبی نیاز نو اپنے مولا دی بار گاہ کے اندر ٹکا کے اتوں پہا کے نادم ہو کے تحبا کہ میں محبت کی بات شروع گل کرنا چاہیے گناہ سر سر میں لاسا مگر اپنے تھان ٹکانی جو گل سمجھا رہا سمجھو گناہ دا انسان کو ہو جانا عجیب بات ہے عجیب آدی آدی. ایک گل مولا نافرمانی انسان سرکش دی کوئی عجیب بات مسلمان کہ اگر گنا ہو گیا غلطی ہو گئی جرم ہو گیا طبیعت نو چین نہ آئے جن دیر تک خوش اس خوش اخا دے پانی کے اپنے مولا دیارگاہ شرمندہ ہو جاوے عجیب بات نہیں وجہ ردیا بھی مگر یاد رکھنا ایک گنا خبردار یا اس طرح کرو دروازے دوستو کیڑ کیڑا خبردار <continues> ہزار مرتبہ گڑے نہ جایا جی اپنے آپایا گنا جن وجہ بارگاہ ردیا گڑا اللہ دے ات پی دہ ہے ایک خاص گل تسنا جی گل سمجھنا چاہتے ہیں جی سر سننا چاہتے بہت وسعت رکھ دیے مگر جقدم دماغ چیئیں اتنا وسیع کر کے نہیں مگر اصل دیا گا تعلق پتا کدے وقت ہوں بازار بابے فریدے دنیا پر بازاری جی بازار خریدن والے خواجہ محبوب اللہ دیاں دیا ظاہر سوالیں پیدا دائے... ہوں دے دائے... دائے... دائے... کہ ایک آلوی بیل کو لٹالا اور مضبوط اور پختا ہے کہ سوال لاکھ ولی اللہ دا ہر زمانے دن در ہوتا ہے کوئی زمانہ رابط ولیاں تو خالی نہیں ہوتا مگر گلیاں ملار نہیں تُسا پھننا دے پیڑتے شہرہ دے شہر پھر لاؤں جگاہ کر کے دلتے پر اللہ نے چھپا لیا وہ میرے یاد رکھ لو جہ کی رب دلی عج دے رب دے پیارے اللہ نے اپنی خیرت پردیا چھپا کیوں لئے میرے, میرے سامنے ان ماتی کمالات ان دن پر روحانی کمالات کرنے والے. آ نگاہ کر کے دل کی دھرتی نو بدل کے پلیت دل والے تک پہنچا دین والے ہوں نظر نہیں آتے وجہ وجوہات نے الگ ایک موضوع ہے بڑی موٹی فاض وجہ ہے کہ یہ زمانہ ہے بے ادبی رب نے کائنات کا نظام چلانے کیئنات کا نظام چلانے اور قیامت اسے امت برپا کرنی ہے اپنے بلییا نو چھ پایا ہوا ہے کہ امت اندر قوم کے اندر اندر اس وقت بے ادبی کا رجحان ہے تین دی والم والیا قرآن والیا نبی ادا والیا اور اپنے اسلاف دے نال جوڑ کے رہن دی قدر و قیمت نہیں ہے اوناں نو بے ادبی دے لفظاں نال یاد کیتا جاندہ ہے ہن مولا تالا گر ظاہر کردا لوگ بے ادبی کردے رب نے ٹاک پھٹے دینے سل رب نے اپنے پیارے بندیاں نو چھپا لیا تاکہ اے بے ادبی کرن تے ہلکے بندیاں دی کرن ساڈے پیاریاں دی بے ادبی تو پتہ جان کے اسا کائنات دا نظام فلحال چلانا ہے شک ہو سن کے آیا سا سبلا فرما رہے سن بھی ہوکے کا پانی ہوڑ کر درنا واض نہیں کرتا ح بڑا محبت یا نہیں کر رہا نہ جائے برباد گے نے جیم دے مقابلے اللہ تعالیٰ ترجمہ ایمان آل آل آل ویچ داخل سجد گل یہ جیمقابلے واسطے سامنا کیتا اور پایا جائے وقت سامنے آئے نا موسا کلیم چہرہ دیکھا پتا حسین کو بننے سورنے سے کیا غرض ارے سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی چہرہ کیا. نبی نہیں سی منیا مہن چہرہ کیا نبی دا حسن نبی دے چہرے دا جمال جتوں جی تک تو, تو مقابلے مقابلے میدان پر کی بولیا تو اللہ تعالی کا قرآن فرما ہے اتنے لفظ بولے سرکار ادب کی میرے مولا دی خیرت نے کبارا نے کہ ادب کرنے والا ہوئے میرے موسا کلیم کا چاوے توزخ رب نے پکے نال ایمان نصیب کر چڈیا ہے یہ گالے میں خاص گالے بہت سے گالے کہ اللہ نے نبی نو ویک ہے نبی نو کے بس دے لے دی اندر انجتاؤں اتابے ائے انہاں کہیا سرکار مقابلے واسطے اویں کھوتے رہ بس ایںی گل کیتی سرکار پہل دسا یاسا میرے رب العالمین دی خیرت رکھوارا کی کیتا کہ دوزخ دے اندر جا اے درویش سजना تے میں تیرے نال گل کرنا چاہنا تے تیرے دل دماغ دے اندر گل بٹھانا چاہنا اور دھلیا سونے کپڑے پاکے کے عزت ہوئے جاوی ہووے قدر آ ہو جاوی اندر او روڑی دے وچ او نالی دے اللہ <تصال> تالا دا نام لکھیا کاغذ دا ٹکڑا پیا ہوا آدھے پیاریا نا روڑی چڑھتا ہوگا چھت مارا ہوا کی سونے گا مولا یاد رکھ لو ایو زمانہ چل رہا ہے اس زمانے اگر کوئی آخ میرا دل پاک ہو جائے چو گندگی اور خلازت فلیتی نکل جائے لکھ پہ کروڑ سجدے کرے مولا دیوار گاہ دی دے اندر وہ چلے اللہ دے نام روڑیاں ہورات مسجد مولا دیل پاک کر دل دی پاک نہیں ہونا چاہنا ہے آ دے مار کن کے اندر ہاتھ اس مولا واسطے مولا خطردان اٹھاون دی خاطر کن ہاتھ مار دے پھر بھی انہیں دل گندہ رہ جائے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا اور رب واسطے کندھ پہ چڑھنا تیرا کام کندھ گند نو گند تو صاف کر دینا میرے مولا کا کام ہوئے گا میری گلج رہا ہوں کہ کوئی نہ اور ایک طریقہ ایمانسیب ہو رب دوڑی چڑھ گند چھت مار اور میرا مولا خطردان اس دے نا دی خاطر کو کند چ ہوے اور چک کے سٹے بے نیاز ضرور ہے پر ایسا بھی نہیں بے نیاز دل�가j دل�가j دل�가j دل�가j بے نیاز, بے نیاز ہے پر سونے جے نیاز ہے کہ قطر دان کے قریب بھی بڑا اپنی عزت کریں چڑ جائے روڑی چڑ جائے روڑی چلے سہن رکھنے رکھن والا یہ تصور رکھن والا رب سونا دوزخ وچ مر ایمان دو خالی مگر ہوں تھو اگر کوئی بندہ ہوں اٹھ کے جائے نا جنہ نے سننا تو ادھر نہیں ویخنا ٹھیک ہے کیونکہ لگ جان جاند میری گل بال تجو روشاء اللہ لذیذ علاج والی بات ہوا بولو اللہ۔, لازم اللہ لازم رب العلمی تل خریم خوران مجید فرقہ نے حمید فرماندہ قل میرے رب اللہ مائی نے خوران مجید فرقان نے حمید اندر فرمایا حبیب啊 تو اپنی زبان نال فرما دے انکل تم تحکون اللہ مولانا نے ترجمہ فرما دتا میں تے میں تھے صرف پرکت پر ایت پڑھی تے پھر اگے گلاں سمجھانیاں نے میرا مولا تعالی جلا مجدہ الخریب فرماندا ہے اے پیار دیکھتے ہیں میں مولانے آخر نے رب نال پیار کرنے آ رب نال محبت کرنے آ او خمنی والے آ اے نا نو فرما دے نہ کسی کو پوچھنے نہ آ نہ کسی دی پرواہ کرنے آ پیار یار نال کیتا اے جا یار ادا نو اپنا لوگ گا یار دے طریقے اپنا اوے گا سڈے یار کی گلی وہ سڈ یار دینا گا روسا نہ رنگ ویخنا ہے اندر آن والے مولا پیار کردہ سجنا ادر ویخنا ادھر توج نا سمان اللہ سونیا ہے میری بات سنیا جی. پہلا محبت آخر میرا تار جڑ لین دیا جی کال نہ پویا جی. میرے مولا پالا نے بھی محبت کی گل بیان فرمائی ہے پہل یہ سمجھنا ہے کہ محبت کی شہر کیا جاتا ہے سجنا ہے محبت دا تعلق زبان اگر کوئی بندہ آخر میں فلاں پیار کرنا وا فلاں محبت کرنا وا ای گل دی وجہ اگلا محب ثابت ہو جائے گا پہ محبوب ثابت ہو جائے گا جی اکھ کم ویخنا ہے زبان کا زبان کا کم, کم چکھنا ہے سنگنا نہیں سنگنا نکھ کا کم میں ویخنا اکھ دا کم چکھنا زبان کا کم, کم وہ سجنا یاد رکھ لے اسی طریقے محبت کرنا یہ اے اے اے اے اے دا کم نہیں ہے زبان کا محبت دا تعلق دل نال ہوں ایسا تعلق دل نال ہو اے سجنا درویش فلانا محبوب اے محبت محبت ہے لگے گا سجنا درویش یارا جنو کسی کا خیال دل دے انج بیٹھ جائے انج تصورات جم جان انج اگلا دل کے اندر اتر جائے کہ خیال تو ہٹے نہ توجہ تو ہٹے نہ دھیان تو ہٹے ایک والے دل جڑیا رہے ایک والے متوجہ رہے ایک والے دھیان رہ جائے دوسرے پاسے ہمیں تھکے نال کرنا پڑے آسانی دوسرے پاسے دھیان نہ جاوے دوسرے پاسے خیال نہ جاوے دوسرے طرف سے توجہ نہ جاوے وہ سजना ایسی کیفیت رو اس طرح دے خیال محبت آ کیا اور جن بارے بر خیال دل چا جاوے وے او نو محبوب سمجھنا کیا جاتا ہے سمجھ رہا ہو کوئی نظر لاؤ کرن بولو سبحان اللہ ادھر ویخنا سجنا جنہیں تھکے نال خیال کرنا پہ نال خیال لا تھکے نال خیال جاوے نا تھکے نال خیال لے یاد رکھ لے وہ محبوب نہیں ہوتا جا محبوب ہوتا ہے اندر بارے تو دل یہ جا جاتا ہے کہ بندہ خیال ہٹا بھی بڑا اوکھا کھا ہٹتا ہے دل جدو ان جب فلانے نال پیار سمجھ دے محبت کا موٹا جمانہ سمجھ موضوع میں اگے ٹھوڑنا موضوع دی ستھا بہت ضرور محبت, حسن... محبت, محبت حسن محبت حسن نو چی اس پہ گل کر جاوا آ جڑا موہب ہوتا ہے پیار کرنے والا ہونا ادے دا نقصان دیار نفا ہے نقصان ہے انہ معیار آدال پیار نہیں ہوتا محبوب دے دل نال پیار ہے اگر محبوب راضی ہوئے جگدہ نقصان ہوئے اے عاشقہ خدایسا نو کوئی پرمان نہیں ہے پلی دا پلیدہ ککھنا روے یا راضی ہونا چاہیدہ ہے ذوقِ طبعہ دی خاطرِ قواقعہ بیان کرنا ودرت و جنال سبحان اللہ ادھر دیکھنا حضرت موسا خلیب اللہ لئی سر تسلیم نہ دور گل سن لگا ماں اس واسطے کیا جہی محبت محبت چاہو دی کی طلب ہر طلبا ختم ہو بس ایک تلب رہی ہے محبت آتی ہے وہ ہر پاس ادی ہے صرف یار ہی ہے حضرت سیدنا موسیٰ سلیم اللہ علیہ علی سلادوتے سلیم آپ سرکار دے دور دے اندر ایک عبادت گزار جن اپنی جوانی نو، مولا دی دید دے اندر گزارا ہار دے اندر بہ کے رب رب کیتی اللہ اللہ کیتی اپنے مولا روڑا دی کیتا اپنے مولا کی یاد ہے راتا جاگ کے کٹیا نے اور تحراد رکھیا ہے وہ سجنا ستر سال غار دی اندر عبادت کر دیاں گزر گئے رب رب کردیا گزر گئے راتا جاگ دیا گزر گئے رکھ دیاں گزر گئے مولا نو منا دیاں گزر گئے حضرت موسیٰ سلیم اللہ سلادو تسلیم آپ کا دور آپ سرکار کھوہے دور دے گئے رب لنا میرے مولا تعالی اللہ نے فرمایا او میرے پیارے موسا فلانی کار در بندہ بیٹھا ہے چیرا رب رب کر رہا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے چیرا مینو یاد کر رہا ہے جہر میرو منا رہا ہے ان جا میرا پیغام سنا دے یار اب کی پیغام سنا نا میرے مولا نے فرمایا او کے آخرے تیری ستر سال دی عبادت میں رد کر دیتی ہے تیری ستر سال دی عبادت میں نا کباب نے قبول کر دیتی ہے اپنی بار گاجو رد کر دیتی ہے قبول نہیں جدوتے موسا سلیم نے سنیا ہے آپ کا اندر کہ وہ بندہ جدو پیغام سنے گا دل بھی دہل جائے گا परेशान हो जाएगा कोई उदास हो जाएगा को भी बेचैन हो जाएगा کہ ستر سال تک میں عبادت کی اپنے ماحول نو منایا ہے میں عبادت اپنی, اپنی جوانی نو ہے عبادت دی اندر, مولا دی دی اندر میری بے میں ماحول نو منا رہ عبادت کردہ رہا وا راگتا دی رہا وا اور جناب والا دن تہارے عبادت کرتا رہا وا تھوپو کے اپنے ماحول نو راجی کر سوچتا رہا وا اونا دل پھٹ جائے گا او بندہ بڑا اداس ہو جائے گا ہو سکتا ہے غم دی وجہ نال مر جاਵੇ ہو سکتا ہے اون دی روح پرواز دے جاਵੇ خیر مولا دا حکم جو ہے اس حضرت موسی قلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپ پیغام لے کے او جنو غار دے اندر پہنچے او غار دے اندر مولا مولا کر رہا ہے رب رب کر رہا ہے اپ کھولے اپ نے سلام بلایا او سلام دا جواب دتا تے اندا تو کون آپ نے فرمایا میرے موسا کلیم آخری تعلیم ہوا کہ تسا میرے کو تشریف لے کے آئے آپ نے فرمایا یارا تیرے واسطے ایک پیغام لے کے آیا وا مولا تالا نے تیرے واسطے ایک پیغام بھیجا وے تیرے واسطے ایک گل بھیجی تیرو سنا واسطے آیا وا پر رب دیا بندیا پریشان نہ سہی میں ضرور می کرا میں اپنے رب سے اتراج نہیں گا آپ روپ ہے آپ نے فرمایا وہ بندے خدا دری ستر سال کی عبادت مولا نے رد کر دیتی ہے مولا نے فرمایا ہے مولا نے تیرو واپس کر دیتی ہے, دیتی ہے، انہوں اپنی بارگاہ قبول نہیں وہ جدو نوجوان وہ جڑا دے دن رب رب کر رہا نوجوان ہی دے اندر آیا تو ہوں بڑھاپا آ گیا ہے جد مولا دا پیغام سنیا ہے وہ جنابے والا ہار دے دوڑن لگ پیا اے گھر دے لگ پیا اے خوشی نال نارے مارے لگ پیا اے حضرت موسی قلی مہرانوں دے دے اپ نے فرمایا اوہ بندے آ خبر تے بڑی خطرناک سی اے خبر تے بڑی غم ناک سی اے خبر تے بڑی تو دینے والی سی تو ہس کا دیواس تے رہیا اے خوش کا دیواس تے ہو رہیا اے نارے کا دیواس تے ماریا اے اگوں روکیا دے او موسی قلی میں عبادت کی وہ قبول کرے نہ کرے سارا کم ہے عبادت کرنا قبول کرے وہی مرلی ہے نہ کرے اوی مرلی میں خوش اس واسطے ہو رہا آپ میرے والے پیغام فیل چھوڑا ہے توجہ یہاں سجدا درد بولو نا سبحال ادھر ویخنا سجداؤ جا رب دقی جناب والا عبادت کا کیتی ہے اس مولا نو راضی کرنے کی قبول کرے وہ نہ دی مردی ہے وہ کھاتے سے پا لیا کسی کھاتے لکھ لیا آئے کافی میری بات نو سنیا جی آخو تو تعلق روک لی خاطر نبی یار دی گل سنا کے چلنا مگر نوکھران بولو سبحان سبحال میرے مدیار جنہ دنا حضرت قعب بن مالک حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالی میرے نبی ناج ہو گئے اوہ سونا من مونا نبی ناج ہو گیا آپ خفرت ہوئی ہے چنگے تبوک کا موقع ہے آپ کو مدینے آپ نے فرمایا ممی تیرے گل نہیں کرا گا خبردار مدینے میں کوئی بننا جہا میں محمد والا ہے تیرے گل نہ کرے تیرے خلام نہ کرے تیرے نال گفتگو نہ کرے سجنا جدو سارا نے گل کرنی بند کر چھوڑی سارا نے خلام کرنا بند کر چھوڑا سارا نے گفتگو کرنی بند کر چھوڑی میرے رسول کریم صلی چوڑی رسونے انہوں نے گھر والی نو فرمایا اور بچیاں نو فرمایا خبردار تسا بھی گل نہیں کرنی تسا بھی انہوں نے خلام نہیں کرنا تسا بھی انہوں نے گفتگو نہیں کرنی وہ سجنا بچے بھی ویخ اپنے باپ نو باپ رو رہے پر نبی کا حکم جو آ گیا گل نہیں کرتے گفتگو نہیں کر گزارتے رات بھی آپ رو کے گزار گزارتے جدو صحاب ہے کرام کلیجے گو آ جانے کلیجے پٹن لگ پہ پگ کوئی کلام نہیں کرد پگر کوئی گفتگو نہیں کر دو کیونکہ میرے نبی نے منع کر دیا نبی نے روک دا ہے وہ سجنا جدو یہ خبر جدو یہ خبر شاہے پیغام آخیا وہ کال بینکھا بڑے کم کا بندہ ہے بڑا چنگا بندہ ہے بڑا آلہ بندہ ہے تر نبی نے تینو ایسا زلیل کر دیتا ہے، دے نہ جناب والا دوسرے نو ب تیرے کا ہوئے اور میں جرول پھرنا ہوئے، اے گوارا نہیں ہے، آ تو میرے پیلا، شاہ بنا چھو جا گا میں تینو بادشاہ بنا چھو جا گا جدو حضرت کا مالک نے سنیا ہے آپ کی تھار نکل گئی ارد کردے مالا میری وفا اور میری محبت نامشکوک ہو گئی ہے کہ کافر بھی لالچ رکھی بیٹھا ہے آپ نے اس حت نگ ساتھ کر ہے اور زبانی پیغام بھیجیا آپ نے فرمایا جھلیا تس دکھ کی گل کرنا ہے اگر محمد میرے پرزے پرزے بھی پر چھے میں اپنی نمی کا در چھیڑے تیار نہیں آ چار گل کر گیا توجان خار چوکی دار بن دا دا کے وفادار اللہ فرماندہ سڈے پیارے جگ نو تیار اللہ تعالا فرمایا کدی سجا پاس لکھے <S avocado plays> <Or öz narrower> سوال اصطاندہ مولا مہربانی کے بارے اپنے بندیا کر بندیاں نال نال اپنے بندیا ہے پرت جائے گل سابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کا بلی رب کا پیارا دربار سے جڑی جڑیاں برکات جی فیضان اتریا ہوں وہ دی حد تک محدود نہیں ہوتا جہا دی قبر پہ بہن والا مسلمان ہوئے وہ رب العالمین نتا فرما چھوڑ ساب رہا سیڑی کہ اگر انسان رب دلیا دروازے بہ جائے گا محروم رہ گیا گا یار مکان انسان کتنا پر یار کم از کم اندر وفا ابھی یار اندر کم از کم وفا کتا ہے لا بچا چھوڑنے آدھوں وٹا ماریا اس کتے نے مولا دی مارگاہ دعا کی مولا اور میری پیارے گل کرنی بٹے مار, آب مار آب کے فرمایا گا اگو کتا رو کے آلے اور رب دے پیارے چلا نہیں چلا نہیں بول رہا رب دے پیارے میں کتا ضرور نہیں لیا توجہ ہے کہ بولو دے نہ آخر ضرور ہاں پر بونکن والیا نہیں ہاں میں بفا والا کتا کن وفا کرے گا سن سن ربیا دروازے دروازے مہربانی پر صحابے کتے علی وفا تی ہوگی او کتا سونے اور اپنے تے ترائے سو سال, سال بھی رکھو گے میں بیٹھا رہا زبان نہیں کھولا گا شاید؟ شاید؟ پیارے تو نہیں لبی پر سال کتا ضرور ہے اپنے پیارے کا ذکر کراگا نالوں ذکر ذکر کر جڑا ایڈا بے وفا ہوئے ماڑا جا دا ہو مدینے وہ وفادار لوہے ربڑ پیفے آ شک نہیں ہونے محمد مستفا دربار کے مشہور گل ہے مشہور گل ہے جناب سلام جسر اور کوئی نہیں سونے چہرہ دیکھو چلیا سڈا نبی تو یوسف کا بھی نبی ہائے ساڈا نبی تو یوسف کا بھی نبی بن گیا سلادو اسلام دا حسن نبیو ہے میرے نبی دے حسن دا میرے نبی دے حسن دے او نے اگلا چھوڑیا پر سد کے میرے نبی دا چہرہ دے پجا. آپ دی دا حسن آسمان چر نے ویکیا بھی اپنا سونے <ترف> نے دا کا ربڑ کا قادے کاستے او ترقی کر گئے نا ترقی دا سامان نہیں اے اے میرا مولا بھی میرا ربڑ پیلیا جی بے وفاسیا جہاز پیچھے پاگل ہو گئے جا لوگ جہاز نہیں ویخی اچھی شان آئے کہ تیرے تے پاپا فرید آ گیا ہے ان شارے نال چی نو جہاز بنا چھوڑا ہے آج امت نے امت تے میرے مدینے یاد رکھ جی جانور مالک چی کے واڑا محمد مستفا ڈر والا جو ہے نگاہ میرے دی جو ہے سی اس قوم نو پھر پنے پہ لیا والے جگہ مولا نے ہاں گل کر رہا دا سا دا جو, جو محبت ہے نا محبت گل بڑی محبت حسن لب دی؟ خوسن خوسن خوسن دنیا دختلف شیا پیار والا اداس پرشان کیونکہ محبت حسن حسن, حسن, حسن, ایک حسن, حسن. حسن. دی ہے تے تلاشن بندہ دو چہرے حسن نقش و دے اندر تیخا پن پن پن پن پن پن پن پن. جافر شکل و صورت تے سورت نہیں چہرے دے اندر کشش نہیں پن دوئنشن دوئنشن سورت کی گا سونا ماس چڑھیا ہے چاس چڑھیا ہے پر اندر اندر خون اندر پخان اندر پشاب جنو تل دے بھٹا ہے قدرت کی آواز آدھی ہے اور جلیا اش ہے اے دے خطرہ سی تو سجنا درمیش وہ تیرے میرے نگیاں کے حقیقت حقیقت خبر کر آئے خبرہ نہیں رہ گئی حقیقت نہیں سمجھ نہیں رہ گئی سجنا درویش مسلمان تینے پاک صحت مانے ہوئے حضرت امام اعظم ابو آپ آب دی نگاہ ایک عورت دوار پی ہے ساری رات روندیاں لگ گئی ہے کہ میری نگاہ خیر عورت والے دا پاک زمہ سی سجنا درمی انگریز تیری میری عزت دا بھی دشمن سی مان کا بھی ان ماحول پلیبر تے سامنے نکی تصویر ہوتی سوانے والے آنا شہید خامی نہیں برائی دا کردار ادا پریت ہو گیا کالج دا, دا ماحول یونیورسٹیاں کا ماحول اللہ درآن کی آواز نوجوان انہوں نے گاؤ اللہ گھر آداب نوجوان موبائل گانا لگا ہو سونے سنا دیا فلم گانے سن رہا ہے گانے کی آواز ہے چی اکھ کھل جاتی سجنا جنا دکھاو پلیت بانویں پلیت سجے، اگ اگے، شہر ہر, ہر پاس پلیتی پلیتی جنا کا دماغ ہر ویل بدکاری اور تصویر خیالات ڈبیا ہونا ہونا مدینے کی پتا او وہ سجنا انہوں نے کی پتا ہو اسلام کی ہے قرآن کی ہے قانون کی ہے میرے محلہ کا جیت کی ہے کی پتا ہوا کی, کی, کی کر رہا ہے دشمن سڈے کی کر رہا ہے گیا ساڑیاں خیرت گئی ساڑیاں شرارتیں گے مسلمان درویش وہ جہی گھر چیٹی ہو سرشتے کے دروازہ خڑکا کیا سنی اسلام تاریخ دے اندر تو ثابت نہیں کر کے دے سکتے نہا کے نکلی ہونے کریم لائی ہوتا باپ بخائے با کریم لائیے میری لتاں کڑی سونیاں ہو گیا نے براوا کریم لائیے لینا گلام ہو گئی نی وہ چلے سوچتے سہی وہ کچھ ہوشا دماغ کا کوئی کھانا تے صاف کر گجرات درویش کریم کی مشہور بھی دینی ہے لتان کڑ کے بیٹھی ہوئی جگ پہ ویخ لسلم ایڈا بے خیر نہیں ہو سکتا مسلمان خیر سجنا یہ در کر تو میں رنگ روشک ہالان بن پونے چہرے والے حد بن کیا نا وا میرے لفظوں توجہ رکھے جی بن پونے چہرے امل ویخنا ہے یہ اے بڑا سونا ہے اے اے بڑے حسنالا ہے ان دی آواز بڑی دل کشی ہے اور چل سوت ایک کچھ بھی نہیں کمال مولا دا حسن تے میرے مولا میں شک ہونے پر جمال پہ چمکدھ دلیا ادھر میں اے حقیقت کمالی اندر خطرے نو حسن دے چھوڑے آئے جوانی دے چھوڑیے صحت دے چھوڑیے جدو مکان پہ آئے گا پتا بھی نہیں لگے گا آج دنیا دی لوگ میرے دیوانے دے وہ چلے آو دا پترہ سال گزر دے دے پھر پتا لگے گا تیرا دیوان خان سجنا ادر وے جدو حسن چھپا لیتا ہے پھر آواز دسن بھی مک جا چیری وٹ بھی پی او پخانا رب دا جڑا بلی او ظاہری حسن تی رکھدہ کمال ہو چمخارا جدنا ہے ات مکنا ہے اس سوال والے بنتے واسطے کہ محبت کے کر بیٹھا اگو حسن پورا نہیں اگ حسن پورا نہیں ہے محبت قرار کٹیج کے خود کیوں سرپا رب نے اپنے یار نوجو بنایا یار میرے نبی نے اندر رکھی ادھر برکت ہے پر میرے نبی نے اٹھایا میرے نبی پیٹ کے پیشاب نبی پیٹ دیا رب نے بہت ہی شفارے پیشاب مبارک ہوں نے اور جت ہے محمد مست نا لیا ایک نکلے گا کیا بات ہے لٹ گیا وہ جس نے پڑیا نام خوات اب نے حضرت ابن جبہ حضرت اندر جا رہی جی نگاہ پہ دل ٹہ نہ دل ایمان اور نبی نی محمد ایک ایسی شئے ہے جو یہ نو ڈگ بگان نہیں دین دی اور پلال پر گیا دے دل ایج مضبوط کر دین دی پاویاں گاریاتے لیتنا پیچ آئے اور لیت جاندے پرینہ دی زبان تو قلمہ خبار قلمہ مصطفیٰ جاری ہے کی کی بنایا بنایا جگ نہیں رہ जग जी ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਆਏਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜੱਗ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਹੀ ਫਾਇਦ ਕਿ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਆਪਨੇ ਕਰਦਾ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵਤਨੋਂ ਬੇ ਵਤਨ ਹੋਇਆ ਉੱਠ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ پ جس وقت گلا سپاں سن بی گلی وہ گزریا قدم رکھے جیسے زرے نے قدم چب لیا رب فرما ہے وہ زریا کے گیا کہ منڈے دل لڑیا گیا پڑھیا نہ خاموشی کئی دنوں بہت رب نے دل بدلے دے کل طرح بیٹھے ہوئے لفظ سنیا جے لفظ سنیا جے میرے نبی نے جے جی بغل اچ لیا نا تے پیار, نا پیار, نا پیار نا تے مسکرا کے جے لفظ بولیا سواد نا وے فقیر ذمہ دار ہوے گا آپ نے فرمایا ما فاالا بعيرك شادر فرمایا میرے غلام 10 تیرے پھر نسے ہوئے اٹھ دا کی بنیا سی دا پر میرے نبی نے مسکرا کی فروایاتر وہ میرے گلام آس پھر تیرے نسے بچے ہوئے بنیا نسے گا اسلام نے پڑھا سونیا نسیا ضرور سی جہ ضرور اے اے اے اے سیلو سی تیرا چہرہ نہیں نسنا تیریا زلفا بن کے رہ گیا گلانا سنا چاہتا سر گلو ہے نا بولو سکھانے گل بڑے دل چٹھا کے ہر تھانے پیارے کہو چڑیا بیویا نگل آئی جی بی خریدے بی نہیں سنفر دی اور سن, او سن تان کر کے خیر محرب بندے دے نال غیر محرب بندے دے نال سواد لے لے کے گل کر رہی سن مٹھے بول مول رہی سن وہ سجنا یہ درمیش اسلام کی آخر ہے اسلام کی آخر ہے قسم خدا دی کر کے آنا سا اسلام خیرت بے بے اسلام پیش کرے مگر غیر اتنا ہوئے اسلام نال کوئی تعلق نہیں ہے ٹی وی جناب والا, والا تقریرا کر رہا ہوتا سنا رہا ہوئے دے وغیرہ کجر بندہ دا کوئی نہیں ہو سکتا بھائی کوئی نہیں ہو سکتا ادا اسلام کو نہیں اسلام غیرت والا ہے اور موپن غیرت والا ہے اسلام باقی دبک سکھا دو اسلام اخدا ہے جیڑی عورت اپنے جب وزیر اعظم صاحب ہیں نا آخ کہ میں سا تجربہ ہے کہ اسی فیصد مولوی فراڈی نے بھی فیصد مشکوک اسی فیصد فراہ نے گل ان کی کسی حد تک تھی پکی گل ہے مولوی فراڈی نے پر سارا بڑا فراڈی مولوی جن حرام زادے دے ماں پو نکاح پایا جس کی نسل نمان کھول دیا چلا دیا تبھی اس نہ ہوئے کہ میں کنہ دے بارے زبان پہ کھولو انہوں نے گا چلو جی مر جا بہن تری پوئے سٹیا جا کسی مولوی پورے پاکستان, پاکستان ایک بندہ سر قرآن رکھ کے آخ میں عمران خان خاندار صفائی پیش, پیش کرنا دے. نیا دی ناد دی؟ دو ایک بندہ ایک پیش, پیش کرو پورے پاکستان بندہ پیش کرو چلیا اوہ تیری ماں اور تیرے کردار دی کی نیا دے تر ہو گیا مولوی بارے بھوک کرائے وہ جنہ کا کردار چک نے دیکھے ان سان ہر پاس ہر شعبے عیب سے نظر آیا پر ایکا دی دے کردار عیب نظر نہیں آیا ہو اس بک بک اسلام ختم ہو جائے گا محمد اپنی پشل اپنی شرمکاڑ کے نس وار کے, کے. ان شاء اللہ اندر اسلام اسلام ہوگا نظام کے قانون۔ کر کے اسلام پاک مذہب ہے اور سبق دبک ہے اسلام بندہ ہوا بو تیار اسلام تختہ نہیں لکھ ہزار وہ جہاں عزت دشمن ہو مسلمان دا بادشاہ نہیں ہوتا مسلمان دا بادشاہ فاروق اعظم اور امر بیل عزیز عزت اس ایمان دا محافظ ہوتا دروازہ جب مر بیب دیا فرمایا کرے نا خیر اسلام آخر بدخلاق ہے سانی لوگ آخر نہیں تو اندر نا. نا. نا. نا. اور گل گا اسلام غیر محرم لو. نرم لہجے نالو نرم لہجے اسلام عورت بڑے بڑے وقت دروازہ جائے برائی والا ماحول بنیا یا نہ بنیا جا بو بی دل چندہ خیال گیا یا نہ گیا سلام تیرے تیرہ میٹھے نو کی کرنا ہے پیش کردہ سامنے دروازے دل کے برا خیال نہیں جائے گا دل در بہنا خیال نہیں جائے گا عورت والے نہیں ہوئے گا عورت کی عزت بھی بچ جائے گی اور مرد بھی حیرت بھی بچ جائے گی اسلام کا کی کہ انگری برائی پھیلانا چاہتا ہے اور اسلام ہے کوں دروازہ کھٹکایا انہوں پتہ لگیا بوئے دھیان والا عزت والا بوئے دھیان والا بڑا احترام والا بوئے دھیان والا بڑا قدر والا نے کرخت لے جنن سخت لے جنن جائے گا اس سخت لے کیوں بول سخت لے جنن نال پئی بول دی کرخت لے کہ پیارے لے جنن نال پئی ہے بول سلام آخر اس واسطے اخلاق کر لیے کہ جدو یہ سخت موڑ رہی ہے ان سختی نہیں ہے دماغ سختی نہیں بلکہ بن کے بخانا یہ ہو جلیا یہ درویش نے اخلاق بولیا برا نہیں سمجھا پاس کر کے پرا نہیں سمجھیا کیوں اگلے دن دل گندہ خیال کیا دل کے خیال نہیں پہنا عزت دیا معاف ہوں پہناوا دیرا مار دینا نے پر پراواں ہرف نہیں آدیل چجا چسم کا دروازہ کڑکیا ایخ درجے بولیا کی آنے والا میرا برا ہے اگر میں نرم لہٰذے بولیا ان دل کے پہنا خیال جائے گا اندھے دیل دیتر برا خیال جائے گا اندھے دیل دیتر گندہ خیال جائے گا انہیں سخت لہجنال بولیا میرا بھرائے اندھا خیال پلیت نہ ہوئے اندھا خیال پاک رہنا چاہی دائے قرخت لہجنال بولی یہ اسلام آخدہ اخلاق حق دا کر چھڑے آئے احکمت نگالتا نے سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی بلکل گال مکان لگے راتا گزر گئی نے مسئلہ ہے خیرت کا مزہ ہے کہ جب بیٹ جائے تو کبن کتنے کپڑے بولو اپنے مارنے اپنے مارنے حضور پانچ سرکار روپا دس وہ صحابہ حضور پاک نے دنی دنیا کے بشارت ذرا بارہ امام میرے نبی علیہ السلام کے دس وہ صحابا جنہوں نے روپا نے کٹھی جنت کی یاد نہ ہو غور کرے دس یاد دو چاد ل بلکہ پٹ پٹا چھ ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے پائے ہوئے پر میں پوچھنا جا اسلام ہو جائے پانچ کپڑے پائے ہوئے چہرہ اجازت نہ دے وہ جیوندی عورت کا چہرہ گا کی کالج دے, دے اندر ڈانس کرے اسلام اجازت دے گا یونیورسٹی بیٹھ کر خیر اسلام لم دیا ٹکا ویکارا نہیں سن کر نہیں میں جگ بنیا یارو بگرنا زین دی پینٹ دی کی تو کی لے کرو. جی دی دی دی پینٹ پوا کے دی دے دے دے دے دے کی پ Okay. Yeah. Yeah. جی yeah. پلیت بنیا میں کنجر بنے جگہ اے اے بس آخری اے لفظ مخانا چاہیے لا کے رکھ لا دنیا والے کتی جاتی ہے اگر انسان چوندیا بھی لکڑ والی ہوں لگ اللہ دی بارگاہ اپنی بارگاہ شرف نصیب فرماوے عمل دی توفیق نصیب فرماوے یا زندہ صاحب قدس واخر دعا کے ایک ورق فاتحہ طرائی ورا کلش پڑھ کے ثواب سجّد سماء لا سیدنا محمد اللهم صل وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك هو أه يا إلهنا علم المولى بندر من ستائیس سپارے اکسو دیسات مرتبہ سورت یاسین جس تو علاوہ جو کچھ میرے ملک کی تانگیا ہے مولا جس نے تری پاک بارگاہ دنر پیش کرنے قبول امیل فرما مولا ایک قریم سونین جو سوا میں حاصل ہوئے ہیں تری حبیب الابیب محمود کریم تی پاک بارگاہ دنر پیش کرنے قبول امیل فرما عبدت فعل و عبدت صلیقہ دینال جمیم بی آلہ مسلط و تسلیم نروح مقدس پی مولا حضور پاک سرکار صلی اللہ کرنے قبول مومن دنوں سال سواب کرنے قبول جخش و مقامات بلند فرما چکے دی دی فرما, دی مقام احترم دی فرما خصوص بالخصوص اس محفل کا کہ کیا گیا غلام نبی مرحوم دی اولا ان بخشوں فرما دے اگلے جہان سہولت والا اور آسان بنا اولا کریم سونے و مغفرت فرما اولا کریم سونے سنو قبر و شرم کی تیاری کرنے فرما اولا کریم سونے کفر نظام برباد فرما اسلام دا ولا فرما دظام فرما اے رب جہاں کل کائنات کے خالق میں دین سے بھر دے بچوں کو عطا ہو علی اسغر کا تبسم اور بنوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کم سن کو عطا ہو بل بلائے اون محمد اور ہر ایک نوجوان کو علی اکبر کا جگر دے صلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلق محمد و علی وآلہ وسلم